سہاب جمع کرنے جمع کا مقصد مکثر چاند نصیحتیں سنانا ہے جو نصیحتیں امام محدث ابن جوزی رحمہ اللہ نے اپنے بیٹے کو فرمائی تھی سبب یہ ہوا چھوٹی کتاب جو میرے ہاتھ اس کتاب کے ساتھ اس کتاب کی دنیا میں دو کتابیں متن البرکات کی یہ دونوں میں وہاں پر رکھے ہوئے تھے بچے کو دکھانے کے لیے چھوٹی کتاب تمہارے پھر میں نے کیا ہے رسالا دن سے گزرت پڑھ تھوڑا پڑھتے پڑھتے سارا نصیحت بھری جو آ, آ امام جوزی اللہ نے اپنے بیٹے کے لیے لکھی تھی تو میں نے فوراً یہ دونوں بنایا کہ اپنے پردیشوں کو لبا کو سنا بڑی زبردست آپ نے اس خط کے اندر اپنے بیٹے ہوئے نام لکھا تھا اس خط کے مدر اپنی خصوصاً ذکر کیا اور اس کے اندر سے خط لکھنے کا یہ سبب بھی بیان کیا یہ خط میں نے کو کیوں لکھا آپ فرما رہے ہیں مجھے پتا چلا کہ نکاح کی عظمت کیا ہے اور اولاد کی فضیلت کیا ہے تو میں قرآن مجید کا میں نے ختم کیا ہے اللہ کے اللہ جل شان ہو کے شکرانے کے لیے میں نے قرآن و ختم تو ختمتا ایک پورا ختم کیا قرآن مجید کا سال تو اللہ تعالیٰ سے یہ مانگا فرض کنی یا ہم نے پانچ بچے اور پانچ بچوں سے بچیوں سے دو فوت ہو گئی مین ارباب لڑکوں سے چار فوت ولم جب کلی منوری ابل قاسم ابو القاسم قاسم بدرالدین تھا علی بن عبد الرحمن بن علی بین علی ابوالقاسم ان کی دنیات تھی لکھ اب ابو الحسن ڈالا گیا مصنف والد امام سے انہوں نے بچپنے میں ان کو سما کروایا ابوال فتح میں بتی کے پاس ابو طاہر مقدسی کے پاس آمدن مغربی کرفی کوفی کے ساتھ کرفی رو پھر جو بچے تھے نا, نا, نا آپ کے والد و... شاید موجود واضح ہندوستان اور بھی کافی واز کی مجلس سے بھی لگاتے بیٹے باپ کیسن کی وجہ سے باپ جب لگاتے بعض کی کی مجلس بیٹے نے آپ کے جو بہتر وہ ابو القاسم <سؤال> علی علی تو وہ پھر لہٰ دین لوگ جو ہوتے ہیں ان کی معاشرت میں آ گئے والد نے والد کو دور کر دیا کیونکہ محدود شخص جوشی جیسے بندے بیکار اور بدکار شخص چاہے ان کا بیٹا سے وہ کرنا کر سکتے انہوں نے دور کر دیا وہاں جرا چھوڑ دیا بالکل محدود جوزی اپنے بیٹے سے میں نے اللہ ایک ہی رہے آلو قدرت تصویر تقدیر ملنے کی دعا سنی گئی لگی نہیں بہبول تو خیر تو دو خیر ہو گئی ہو گئی رد نہیں وہ ست نہیں دعا کسی مومن اس کریم رب کے کرم پہ قربان آپ صلی اللہ علیہ وسلم قبولیت کی البتہ ایک طریقہ یہ ہے جو مطلوب مانگا مل جائے قبولیت کی要 کی要 yes, اس میں سب کو مارا جب مل جاتا ہے جب نہ ملتا ہے دو طریقے اور ہیں قبولیت کے جو سب سے مختلف اللہ ماشاء اللہ جس پر اللہ تعالیٰ وہ ہے کہ دعا کو ذخیرہ بنا لیتا ہے اللہ تعالیٰ تیسرا یہ ہے کہ مصیبت آ رہی ہوتی ہے دعا کی وجہ سے جائے اب قبول تو ہوگی رد نہیں ہوگا مالک کی اتنے کریم کی بارگاہ میں رد ہو رو اسی وجہ سے جب اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کرو تو اس یقین کے ساتھ کہ بس قبول قبول یہ نہ سوچو پتہ نہیں قبول یہ بات میں نے آپ کو بتا دی ہے لیکن میں خود اس جگہ پہ سہکارا ہوں سمجھنے آیا کیونکہ نفس ہمارا جلد باز ہے انسان جلد باز ہے نا واقعی اللہ تعالیٰ اللہ یہی حکمت تھی اور حکمت کرتے ہیں یہی حکمت ہے جو اللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ انسان کے ہاتھ میں بڑے بڑے معاملات نہیں اگر رکھتا تو یہ فورا وہ کر نہیں حضرت عمر اب حضرت عمر کے ہاتھ کے اندر معاملہ آ جائے اس نے کہنا پیشے ہاتھ دیکھو میں کر انسان میرے ہاتھ میں اگر آ جائے گا کائنات کا معاملہ میں تو آپ بھی آدرت جی سارا زیرو نہیں یہ اس کا کا نام تھا وہ جانتا اسی وجہ سے حکم آیا کہ تم اس کے پیچھے چلو اور اس کی تقدیر پر ڈالی رہا یہ کوشش کرو کہ وہ تمہارے بلکہ اللہ تعالیٰ نے میرے قرآن میں دیکھو وہ موجود ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرما دیا کہ اگر حق اس کی تباہ کرتا تو آسمان و زمین میں فساد ہو جاتا خیر خیر خیر ان کی آرزو ہے پوری بات پوری بیٹے کے نہ ہو سکی ہو سکے اس میں پھر آپ نے جب, جب اس میں ذرا تبدیلی دیکھی اور بجا بجا بجا لکھ رہے ہیں لکھ رہے ہیں پھر یہ خط کیوں لکھا تم مرائے تو تلاش کے اندر میں نے بیٹے کے اندر سستی دیکھی علم کی طلب کے اندر, اندر یعنی ابھی وہ تھوڑا بدل رہا ہوگا نا بچپنے میں تو بدلتے ہوئے اسے بہالنے کے لیے بچانے کے لیے نے یہ اس خط کے اندر جو نے نصیحتیں ان کو ہے رسالہ خط کے معنی میں بھی ہوتا ہے نا بھائی جیسے رسال امام غزالی یعنی امام غزالی کے خالی خطوط یہ میں نے بیٹے کو لکھا خس کیا مانا دس حادثہ اور میں اس کو تحریک دے رہا ہوں کسب علم کے اندر اپنے پر چلنے کی کمیں جس طرح علم میں نے حاصل کیا اسی طرح تو معذرت جو میں نے کیا جائے اس کی رہنمائی کر رہا ہوں کہ اللہ کی ]��nee طرف پناہ اللہ کی طرف کی طرف التجا اس کے مجھے یہ بھی یقین ہے کہ جس کو وہ رسوا کرے گا اس کو توفیق نہیں ملے گی جس کو توفیق ملے گی اس کو کوئی رسوا نہیں کر سواری کر لیکن فرمایا پھر کر کیوں رہا ہوں اللہ تعالی نے فرمایا وہ سباس ہو بال حق ہے وہ سباس حق کی وسیعت اور اللہ تعالی تعالیٰ نصیحت کر اگر نصیحت نفا دے دے سمجھ نہیں آئے پہلی, پہلی فاصلہ اپنے خاتمے تو علم و عمل کے حوالے سے اللہ تعالی آدمی کے اندر جو عقل جس کی وجہ سے یہ سب سے ممتاز تو اسی لیے رکھی دیا ہے کہ تاکہ اس آکل کے مطابق عمل کر بے یہی مقصد ہے حضر اکلا کا وقت فکر کا وقلوں پہ نفس بھی دلیلو فرماتے ہیں تو اپنی اکل کو حاضر کر فکر کو عمل میں لا تنہا ہو کر سوچ یقین کر کے اللہ اللہ مخلوق ہے تم ہے آزاد, آزاد چھوڑا ہوا نہیں ہے الفاظ تیرے اوپر تو فرشتے مقرر ہیں جو تیرے الفاظ ہیں کتنے بول رہا ہے بول رہا ہے وہ سب تیرے نظرات جو تیرے نظرات ہیں سوچے ہیں تیری فکریں ہیں وہ سب باپو یہی بھی ہو سکتا ہے نظرات جو دیکھ رہا ہے مقدار مقدار والے دنیا دنیا دل دل دل دل دل طویل دل اور قملوں میں زیادہ دیر قید و واند میں ماقیت وزاب قتل ہوا وبی اور نفس کی بری خواہشات کے مطابق چلنے تازاب فینل والی کل کی لدا اور نہ کا سندر انسان کا ساروں گے قدم کو پیدا وما شاید جو بھی نیک بختی ہوا ہے نفسانی کی مخالفت ہوا ہے وہ آفغت کر کے بد بخت ہوئے ہیں ولا شک یمن شک یا انداز ادارے اور جو بھی فرمایا بد بخت ہوا ہے اس نے آخرت کو چھوڑ کر دنیا کی طرف ہوئی ہاں تو آج کے باپ کو ایمان سے زندہ مارنے وہ میرے گھر ساتھ اس طرح فرماتے ہیں کہ آج کے ماں باپ جو ان کی نسل پیدا نہ ہوگا یہ اتنا بغیر بئیمان فرمایا ہو چکے ہیں کہ نسل ان کی آگے بڑھنے کے قابل ہی نہیں فرمایا عبرت پکڑ ان لوگوں کے ساتھ جو بادشاہ اور پہلے چلے گئے نہ لذت دیکھ بادشاہ لذتوں میں پڑے رہے کون کی لذتیں کہاں ہیں اور جو زاہدین سارے کناریہ لوگ تھے اللہ تعالی کی عبادت میں مصروف رہنے والے یاد میں ان کی تھکاوٹیں کہاں گئیں ان کی لذتیں کہاں گئیں اور ان کی تھکاوٹیں کہاں گئیں کیا مطلب اب ان کی لذتیں ان کے لیے ہوئی ہیں ان کی تھکاوٹیں ان کے لیے رحمت رحمت برحمت باقیہ زکر جمیرے والے گیا گیا مکال تو نہ فرمانو گناگاروں مکالی لگتا ہے جو سیر ہوا وہ سیر نہیں ہوا جو بھوکا وہ بھوکے نہیں ہوا مطلب ادھر سیر ہوا ادھر ہو گیا مرتے لگی اور جو ادھر رہا مرتے ہوئے اللہ تعالی نے بلا دیے اور سکھ کی زندگی ولکا سلوا رفیق عمر صاحب ذرا اور فضیلتوں سے سستی بدترین فضیلتوں سے آگے بے بے بے بے بے بے <سر> بے <breakthrough> چل کر بتا رہے, رہے, رہے, رہے اللہ کسی فضول بات کرنے والے بات انہوں نے فرمایا میں بات سننے کے لیے تیار ہوں تو آئی کیا ذرا کپ شک جس کو کہتے ہیں یہ فضول ٹانٹا کہا جی ایک ٹانٹا سنیے کم سے کم شمس سورج کرو یہ چلے گا چلے گا چلے کیا مطلب کہ وقت وقت یہ ایسی تلوار ہے روکے بھی نہیں سورج نے کھڑا نہیں ہونا کہ میں تیرے ساتھ بات کروں تو وقت رک جائے گا وقت تو چلتا رہے گا میں تیرے ساتھ فضولیات میں مصروف ہوں مگر اپنا وقت برباد کروں پھر تو واپس نہیں آئے گا یا پہلے سورج کرو پھر برباد پھر برباد پھر برباد پھر رات کو شام کرو سمجھ نہیں آئیو کرو چلو ہم تو کسی کام سے نہیں رہے ہو سکتا ہے ہمیں تو ایسے دینے والا اس وہ خود جا کر جا کے جا کر جا کر کبھی ہمیں ایسی کتابیں ایسی کوئی بات حیثیت ہو سکتا ہے ہمارے دل بارے ساری زندگی مولانا نذیر کا کہہ رہا تھا استعمال استعداد کی بات کر اور کہتے ہیں مطابق یہ بات بالکل اگرچہ فلاسفہ فلاسفہ کے بات کی لیکن متوافق موافتوں یہ فسدن نہیں اتفاق سے کافر بھی کہے چڑھا ہوا میں کافر کی سمجھ نہیں یار مزا یار مضمون کوئی کوئی خیر خیر خیر خیر خیر کیا بات کر رہا تھا کر رہا تھا کر رہا تھا نہیں اس استعداد oh. لوگ گانے ہیں سونے کی کانیں ہوتی ہیں چاندی کی کانیں ابھی مان سو بتاؤ سونے کی کان میں چاندی نہیں چاندی چاندی کان میں سونا نہیں ملتا کولے کے کانے میں سونا چاندی نہ چاندی کولے کے کان میں کوئی ملے گل باقی بات ٹھیک ہے صحیح کے بالکل مطابق بتا دیا اب ہم ویسے تجربات ہمیں بات آتے ہیں مقابلے یہ دلوں کے کانے کسی دل میں کسی دل میں بلکہ ایک اور اس میں اور مایا جب حضرت چاہیے علیہ السلام کو بھیجا گیا مٹی اٹھانے کے لیے تو انہوں نے ہر زمین میں آپ کو دیکھتے ہیں کہیں زمین کہیں کسی رنگ میں رنگت خاصیت خاص ہاں جی کیا کہتے ہیں آپ آتے ہیں کہیں نرم ہے گرم کہیں جی وہ جب مٹی اٹھا کر لے گئے تو فرمایا اس میں آتا ہے تمام مٹی جو ہے اس میں جمع ہے جوہر رکھا گیا ہے حضرت آدم علیہ السلام کے پتلا شریف تیار کرنے کے وقت تو آگے نسلیں جو ہیں وہ فرمایا اپنے اپنی مٹی کا سرکار کوئی شخص سے مانا ہے دل ہے دل ہے اس کے وحديث, قرآن و حقیقی یار میں کوئی ایسے ہوتے غیر کی بات سن کر بھی رو کر وہ نرم مٹی نرم تھی آخر اصل کا ضرور تو یہ ضرور ہے کہ انسان بھی کانوں کنارا کانے افکانے اسی وجہ سے دورہ دی سورہ دی لوگوں کو ان کے مرتبے پر رکھو مسئلہ مطلب اگر ہو ایک یہ ہے کہ ایسا ذہین ہے ایسا فطین ہے ایسا زیرک ہے میں اس کو بات کروں گا یہ بالکل محفوظ کر لے گا اور اس کی حماس توجہ ساری میری طرف ہے اور بات کی طرف ہے اس کے اندر لیاقت قابلیت صلاحیت ہے بات کو محفوظ کرنے کی اس کو جتنا دے سکتا دے دو ایک وہ ہے اس کے اندر وہ صلاحیت ہی نہیں ہے تو اب دونوں کو برابر مخالف کرو یا تو محمد سے خالی ایک آدمی ایک سخت مزاج ہے اس کے ساتھ اسی طرح رویہ رکھنا پڑے گا نرم مزاج کے ساتھ اس کے مطابق رکھنا پڑے گا یہ حکمت کی باتیں ہیں ذرا موتی ہیں زندگی گزارنے کے لیے سب مراحل سے گزرنا پڑتا ہے ذرا طلبوں سے کام لینا ہاں جی تمام طلبا جو ہیں ان کے ساتھ ایک جیسا رویہ نہیں رکھا جا سکتا کچھ ایسے لوگ اس نے طلباء ان کو تھوڑی سی ملامت کریں نہ کہیں یار کہیں کام کیا وہ ڈوب کر مر جاتا ہے بس ایک وہ ہوتا ہے کہ اس کو چھوٹا دکھاؤ اور ادھر سے مکے مارو سارا کچھ کرو وہ کہتا ہے سمجھ نہیں آئی آئی نہیں آیا اب یہ خود اپنے اندر کو ہاتھی مار کر دیکھو آپ کس جانچ کی اپنی اپنی جنس پہ جانچ کی ویسے مجھے عورتیں کہتی تھی کہ آپ نے عورتوں کی عادتیں لگائیے کاش کے موضوع مردوں کی عادتوں کا بھی آزاد موضوع ویسے میرے پاس پیار ہے مردوں کی عادتوں کا بھی موضوع پیار ہے اگر کبھی موقع ملا اگر کبھی موقع ملا تو مردوں کی عادتیں بھی ان شاء اللہ اواللہ کیوں جی عمر شاہر اور ہمارے عمر شام کی آدتوں کے لیے کلحدہ موضوع تیار ہو گیا سمجھ نہیں آ رہی ان کی آدھیں ہوں تو خیر کافی بدل گیا اچھا جی اچھا جی اچھا جی اچھا فرمایا راہر حالات پر میں راہر صاحب جی کو لاد کرتے ہیں چلو آج سولہ سال کی نہیں پھیرا دیا تو کیا ہوا چلو پھر جب توجہ کروں گی اوپر سے وہ رضا صاحب نکلا ہے تو ایسی بات بات تھی بس ان کو صرف سمجھا دیا جائے یاد کرنے کی کوشش چلو یاد کروں وہ ای جی بلدی اگیلے بہدر پڑیا جی چکا یہ امر سال گرسہ رہا ہے یا ندامت ہو رہی ہے کوئی ہالے میں فیصلہ خبر راہتے حب لکھتا ہے من لکھتا ہے خبر راہتے جور میں فرمایا راحت اور سکون اور آرام محبت اور طلب اور خواہش کے سکون کر لو شگون کر لو آرام کرنا فرمایا یہ وہ شرمشی رسوائی پیدا کرتا ہے جو تمام لذتوں سے بڑھ جاتی ہے وہ سن رہے ہیں بیدار ہو جا لال خرائد وش واجتناب بل مہار پورا ہو جاتا ہے بندہ اللہ کے سوا کسی اور کا وہ ہے فتل کا سب سے آخری یہی ہے سب سے آخری آپ یہی ہے بس جب یہ دولت مل جائے اللہ کی اور محبت مل جائے تمام رمالات میں نے تمام کو جمع کرا قدر بات استعداد والی فرمایا جتنا کسی کا کوئی صاحب عزم ہوتا ہے اس کی مقدار کے مطابق اس کی قدر کے مطابق عزائم پیدا کیا مطلب وہی بات کے پہلے استعداد جتنا ہوتی ہے اس استعداد کے مطابق آسان کے ارادے اور عظائم ہوتے آئیں کسی کا ارادہ بس میں یار میں یار دیا کچھ رام گانا من گانا چار دن کی دنیا ہی کچھ پیلا انہی کو تو اقبال نے کہا ہے تربیت عام ہے پر جوہر کابل تربیت عام ہے پر جوہر کابل ہی نہیں جس سے تحمیر ہوا یہ وہ مٹی نہیں ہے جس سے اسلام کی عمارت سامان انسان کی عمارت تعمیر نہیں ہو سکتی وہ کہتا ہے یہ اوترا لانچی ہمارا بندروں کا ٹولا ہے بندر انسان کی ابھی مان سے بتاؤ ریت خالی ریت جو ہے آپ اس تیار کر کے اور عمارت میں استعمال کرنا چاہیں اس وجہ سے سکولوں کو کیا سمجھو سکولی پیر سکولی ملا سکولی عوام کو کے عوام کے عوام یہ سے کی سمجھو مزا لے جا لے فائدہ, دے دے. فائدہ دے فرماتے ہیں والا وَل ولا کل ہر مریض پورا نہیں ہوتا اور ہر لیکن والا کنارے لات کے لال بندے پر یہ ضروری ہے کہ کم از کم کوشش تو کرنا کلسر الما ہونے کا رشتے دار کی بات آ گئی کلنسر الما ہونے والا یوسرا پہلے مزید واقعہ شتا جو آدمی وہ آدمی وہ آدمی وہ آدمی کھتری bueno. طور, طور پر لور پر لور پر لور پر ہے ممکن نہیں ہے غیرت دلاتے رہو مر جاتا مرنے و نیچے وشا دل اپنی مضبوط عمارتیں دیکھتا ہے خصوصا جیسا جنب سے ہی اپنے جسم کی عمارت پر غور کرتا ہے سمجھ جاتا ہے فرمایا سمجھ جاتا ہے ہر صنعت کے لیے سانے ہوتا ہے اور ہر مبنی ہر بنائی ہوئی چیز کے لیے بنانے والا ہوتا ہے جب تم غور کرو گے ضرور فیصلہ کرو گے ساری کائنات کا ہر چیز انسان جو ہے اس کو تو خالق کہہ نہیں سکتے اس وجہ سے یہ تو خود بن رہا ہے اور کھڑے مٹ رہا ہے بن رہا ہے اور مٹ رہا ہے جب یہ خود بن مٹ رہا ہے تو کسی اور کا خالق کہتے ہو سکتا ہے جہاں تک اس کا ہاتھ نہیں پہنچ سکتا جہاں تک کوئی شہر نہیں جا سکتی وہ آسمان زمین آ ہاں جی ہم یہاں سیری بلند اجسام ہے ان تک اس کی رسائی کیسے ہو سکتی ہے رسائی نہیں ہو سکتی تو یہ خالق کیسے ہو سکتا ہے تو ضرور سمجھو کہ اللہ تعالی کوئی ایسی ایسی طاقت ہے جیسا جان کو بنانے والی ہے اسی کو اللہ کہتے ہیں رسول صلی اللہ پھر فرمایا اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سچائی کی دلیل کی طرف اور سب سے سچی دلیل حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی قرآن مجید ہے ہمیشہ کے لیے ایسا سب چھوڑ گئے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ کبھی پرانا نہیں ہوگا ہر چیز پرانی ہوگی مگر قرآن ہمیشہ تازہ رہے گا قرآن ہمیشہ اللہ جب اس کی باتیں پڑھتے ہیں ایسا لگتا ہے اسی دور کے قرآن کا یہ کمال ہے ہر کتاب کی بات, بات, ہے بات, کی بات, بات, کی بات, بات جو ہے وہ جس دور میں کتاب ہو اس دور کے لیے لگتی ہے قرآن ایک ایسی کتاب ہے جو ہر دور کے لیے ایسے لگتا ہے تمام تر رہنمائی جہاں یہ قیمت پیدا تھا جب تسلیم آنا نہیں جب ثابت ہو جائے تمہیں میں رسول سچے ہیں تو پھر آپ کی شریعت کی طرف لگام دے اپنے سرکش تھوڑے کو چھوڑ جب پتا چل گیا کہ وہ پیغمبر ہے پیغام نہ آزاد لگام شریعت کی ڈالر رسول مجھے اللہ جب کوئی آرمی آرمی آرمی آرمی آرمی آرمی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف لگام نہیں پھیل رہا جتنا اتگار صحیح ہوتا ہے اتنا عمل صحیح ہوتا ہے ذہن میں رکھنا یہ جہالت <سؤال> ہے ان لوگوں کی جو کہتے ہیں بردم لوگوں کا عقیدہ کامل <سؤال> ہوتا ہے نہ جس کا جتنا عقیدہ صحیح اوسر آیا ہوتا ہے اس کا عمل صحیح ہوتا کام معلوم کر دیجئے تو اب آگے فضائل مزید حاصل کرنے کے لیے ترقی کریں رک نہ جائے فیت غل و قرآن بحفظ کی طرف اچھا لکھو لکھو ضروری مسائل جاننے کے بعد ہر جی قرآن کی طرف آئے گا بے حادی سے رسول تفصیلیں قرآن کی بے حدی سے رسول اللہ بیمار فتحر ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ جانے کے صحابہ کی سیرتوں کو پہچانے یس تخیر مرتبہ بلند سے بلند بلند سے بلند لوگوں کے مرتبے مرتبہ سمجھتا جائے اور آپ فرمایا کر یہ بھی ضروری ہے کہ زبان کو سیدھا کرنے کے لیے نہ ہم سمجھتا علوم لغت جائیں وہ جانے فقہ جانے حد سے میں جوودی فرماتے ہیں یہ سارے علوم علم فقہ سارے علوم جس کی طرف ہمارے عمر صاحب so اور ساب اس کے ماما جی کی کوئی توجہ نہیں ہے نہ ماما توجہ کرتا ہے نہ بھاجا توجہ کرتا ہے ایسے پڑھا پڑا پڑھا خیر ہے یہ دیکھ بھال صف ہو حالانکہ پیچھے تفسیر کا ذکر ہے یار حدیث کا ذکر ہے لیکن ایک آپ کو تاریخی بات بتاتا ابن طیب ابن تیمیا کا شاگرد مشہور ہے اس کا ذرا تعارف کرا رہا ہوں یہ جو عام جو نام مشہور ہے الدر کیا نام تھا, نام تھا؟ جب محد سے جوزی چودھری فرما گئے تو بیٹے کی نااہلیت آپ نے پہلے سن مدرسہ چوسیا کے موت اور ناظم مقرر پائے کے موضوع پر کوئی علی گلحدوں بہت کثیر یعنی کثیر ہاں بہت تعلیم تو آپ فرما رہے ہیں الفطل حدیث کرانا چاہتا ہوں اور حدرس ہو گئے تو ان کے سونے کو جو ہے نا وہ نیند میں بدلنے کے لیے اپنا جائے بیداری میں بدلنے کے لیے بات کہیں سے کہیں چلی گئی है? है? है? اور, اور پھر اللہ مہاراجا پوری کا تذکرہ ذکر خیر آ گیا کہ صرف یہ نیند کے سالن میں مرچ مسالہ ڈالتے ہیں سمجھنے آ رہے تو ام ام العلوم کہہ رہے ہیں آج کے بعد آپ نے فقہ کو کیا کہنا ہے یہ کام مشہور جملہ ہے اصرف ام العلوم ابو سمجھنا پاتا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اوائل اوائل یعنی وہ تو صرف العلوم اس حوالے سے کہ ظاہر صرف رہا ہوں کہ ظاہر بات ہے مہانی الفاظ جو ہیں ان کا پتا اس کے بغیر تو نہیں چلے گا لیکن رہا یہ کہ قرآن و حدیث اور پھر بات علوم شرعیہ ہے اگر ان کے اندر دستار قرآن و حدیث کے کو صحیح پانا ہے تو پھر یہ فقہ ہے یہ ہوگی صحیح آتا میں شریا کو صحیح سمجھتے ہو گے تو قرآن و حدیث کو مطلب صحیح نکالو گے مطلب سمجھ نہیں آیا اسی وجہ سے شبیر شاہ صاحب آپ آبادی جو ہوئے ہیں محدری فقیر پاکستان آپ <سؤال> کی تفسیر پڑھنے سے آپ کا پتہ چلتا ہے آپ کو خصوصاً آپ کے اپنے دور کیا تھا ابو جہل کہیں یا کیا کہ مجھے تو لقبیاں مل رہا سوکھو انہوں نے تفصیل <سفل> آئے آئے آئے <سفل> اور ایسے افواہ ہے عمر صاحب بارہ آپ کی زندگی پہلے ختم ہو جاتی فرماتے ہیں فرماتے ان تمام علوم کے اندر میں نے کتابیں لکھی ہیں فرمایا اب میں بیٹے تجھے کتابیں دوسرے ادھر ادھر سے تلاش کرنے سے بے پرواہ کر کے جا رہا ہوں میں ہر فن پر کتاب لکھ کر جا رہا ہوں گھر میں سارا گنا مل جائے گا تمہیں صرف کیا چاہیے فرمایا تمہیں یہ چاہیے کہ حفظ کر کر لے لے کیا لے؟ یہ فصل ختم کر کے تیسری فصل کی طرف آتے ہیں اتقوا باب وا فرمایا علم کا دروازہ یہ فصل دیکھ لو میں نے جیسے آپ نے عالیہ بابو فرمایا تکوا بابل بیٹے پرہیزگاری گنا سے بچنا فرائب واجبات کو سنن شریعت مظاہرہ پر عمل کرنا یہ علم کا دروازہ ہے جتنا جتنا عمل بڑھاتے جاؤ گے تقبر بڑھتا جائے گا علم کا دروازہ کھلتا جائے گا وہ یار کیسے کتی کے بچے آج کے بلنا ہے وہ کہتے ہیں وہ بیٹے کریل میں حاصل کرنا ہے پتکار بنو پتکار کمپیوٹر لو کمپیوٹر پتکار بن جاؤ گے لریل میں آ جائے گا وہ بغیرت کا بچہ تخوا بابر تو ملفس کو بابر سیالی تم کہہ رہے ہو لوگوں کو بچوں کو پڑھا رہے ہو کہ گناہ اور مہاجی کا دروازہ کھولو تو علم کا دروازہ کھلے گا کتے کے بچے اس میں امام ابن اپنے نے لکھا ہے اس میں کمال کی بات آخر میں لکھی ہے بس فرمایا بیٹے تمہیں یہی کہتا ہوں کہ یہ آخر میں اسی فصل کے آخر میں کہہ رہے ہیں آنا کا فرمایا جتنی باتیں بات ادھر ادھر سے ہوئی ہی ہیں مشاہد کی اگر میں تمہیں جمع کروں تو ایک ہی کلمے اور ایک بات کے اندر ساری جمع کر دیتا ہوں وہ قرآن مجید کی آیت ہے آیت کا ایک حصہ ہے اللَّهَ وَيُعَلِّمُكُمُ اللَّهُ اللہ سے ڈرو اور اللہ تمہیں تعلیم دیتا ہے بلکہ یہاں دوسرا کہتے ہیں جب جو لمبا بیان کرتے ہیں اور جس مقصد کے لیے انہوں نے یہاں پر ذکر کیا ہے کہ اللہ سے ڈرو اور اللہ تمہیں تعلیم دے گا تمہارا وہ معلم بن جائے گا جب اللہ سے ڈرو گے تو وہ سکھانا شروع کر دے گا وہ باتیں تمہیں سکھائے گا جو تمہیں کبھی تمہاری اپنی کوشش سے حاصل ہونا ناممکن ہو ختم ہو گیا کس کو فجور آ گیا تکوا نہیں آیا پہلزگاری اللہ تعالیٰ اور سنو انسان کا نفس انسان کا نفس ظلمت کا پیدا ہے نورانی نہیں ہے انسان کا نفس کیا ہے اس کو اندھیرے میں جہالت جہالت اور عدم ہمارا ذاتی مدازم وصف, مدازم وصف مدازم ہے وجود اور علم حل حل اللہ, تعالی اللہ تعالی سے عطائی وصف ہے سو منی کا کیا کہہ رہا را ہوں مان ہم محدود تھے وہ موجود تھا اس نے وجود کے وصف کی تجلی جب ظاہر کی جس طرح شان تو سوتا تو کہنا ہے اس نے وجود عطا کیا تو وجود عطائی سے تم موجود ہوتا ہے عدم کے علم کا کیا تو, تو جہازی آیا ہمارا اس نے علم ظاہر کیا ہم پر ڈالا جس پر جتنا ڈالتا ہے اب سمجھ آئیے جب جہالت اور عدم ہمارا ذاتی باس با میرے بھائیوں اور وجود اور علم اللہ تعالیٰ کی ذاتی اور صاحب تو ہم نے تو ادھر سے لینا ہے اور ادھر سے اور اس کے ساتھ لڑ جھگڑ کر کیسے لیں گے یا فسق و فجور اور بدکاری میں اللہ کی نافرمانی میں تو بندے اور خالق کی جنگ بن جاتی ہے جب جنگ بن جاتی ہے, بن جاتی ہے تو ہر من اللہ قرآن میں اور وہاں سود خور کو کہہ دو سو سود کوروں کو کہہ دو اللہ کے ساتھ اہلانے جنگ کرو اس کا مطلب یہ جی نکلا جو بھی کبیلا گنا کرنے والا ہے, شغیرہ پر ہے, اس کی ہے جنگ بن <متحن> جاتی ہے جنگ بن جاتی ہے تو اللہ تعالیٰ جنگی کو کیا دے یار جنگی کو تو مارا جاتا جا ہے اس وجہ سے اگر اللہ تعالیٰ سے لینا ہے اس سے سلا کر لو اور اس سے سلاح اس کی شریعت سے اس کے آغام سے ہوتی سے نہیں ہوتی عبد الکیوم ہزار بھی آیا تھا یہ چودھری اپنے بیٹے کو سر سمجھ رہے ہیں وہ یہ آپ نے سوچ لیا عبد القیوم جو تھا نا یہ جامعہ جامعہ وہ میرے پاس آیا تھا تین چار بھی تھا یہاں بھی تھا کمرے میں لے گیا شاہ بیٹھے باتیں چھڑ گیا تو وہ کہنے لگا باپ نہیں کرتے اور سب سے ساتھ ساتھ اس میں موجود ہو پتا نہیں شاہ جن کے سامنے نماز پڑھو ذمہ داری ہم نے تھوڑی سی تبدیلی دیکھی تو پورا خرچ لگا خط کیسے لکھ دیا بیٹھے تو بیٹھے رہے جو دوسرے تمہارے ہمارے جیسے وہ بھی ہل رہے ہیں سن سن کر کام رہے ہیں یا کیا لکھ رہا ہے کمال کیوں انہوں نے صرف انگریزی ٹٹو مولوی تیار کرنا تھا تو وہ دو چار سیٹھی کتابیں پڑھ لے اور انگریزی ادھر خطیب لگ جائے گا ادھر فوج میں ارشاد کرے آگے کھڑے ہو کر پیچھے والے کا امام بننا جو ہے نا اس کو آگاہ ہوگا بات کو سمجھنا بغیر میرے لفظوں کے اشارے کو ذرا سمجھیں کہ وہ ایسا مولوی تیار کرنا چاہتے ہیں جس کو بغیروں کا امام بننے کا طریقہ بےمانوں کا امام ہم لوگ بولتے ہیں آپ ایک تو کہتے ہیں بےمان بےمان ایمام کہ بغیر بس میرا موٹر وے پر نماز پڑھ رہے تھے تو میرے ساتھ جو لے کر جا رہے تھے مجھے معلوم آئی تھا کہ وہ بیٹھا اس نے جب گاڑی کسی اور گاڑی سے آیا تھا وہ سکولی تھا کسی اور گاڑی سے آیا تھا تو مجھے نے کہا جی نماز کیوں نہیں پڑھا نماز کیوں نہیں پڑھائی میں نے بغیر کا بننا چاہتا وہ یہ مدارس والے بغیر تو کا ایمان بے ایمانوں کا ایمام شیطانوں کا ایمام بنانا چاہتے ہیں سمجھ نہیں آ رہی اور یہ بزرگان دین ہیں سبحان اللہ جو صالحین کا امام بنانا چاہتے ہیں ادارا بغیر تو کا امام نہ بننا بھائی قرآن مجید میں آتا ہے و جال و امام حضرت ابراہیم اللہ کیسے وجالنا وجالنی کیوں بھی حافظ وجالنا للمتقین امام آئے پروردگار ہمیں اب پرہیزگاروں کا امام بنا دے حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں پرور دار ہمیں پرہیزگاروں کا پیشوا بنا خیر تو فرمایا یہ تکوا بابلم کیا ہے وہ پہلے بھی آپ کو سناتا رہتا ہوں سیدنا پر سیتما میں حنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں ابھی ہم علم حاصل کرتے تھے بھوک سے اور محفوظ کرتے تھے روزے سے اپنا تکوے سے روزے سے روزے سے خالی فرمایا روزے سے ہم علم جمع کرتے تھے اور محفوظ کرتے تھے تکوے سے یہ التقوی باب العلم کا كيف حافظ كيف حبك لها فإنه مرعا روعا ومن اهمل فرماتے ہیں دیکھ میرے بیٹے میرے پیارے بیٹے اللہ کی حدود کو پہچانا فتح اللہ مشکل غور و فکر کر کے تیرا اللہ کی حدود کو محفوظ رکھنا کیسے ہے پورا رکھنا ہے سی طریقے سے نہیں رکھ رہا فی الحال جو نگاہ کرتا ہے وہ نگاہ بانی کیا جاتا ہے مطلب اگر حدود خداوندی اور شریعت کی نگاہانی دور کرے گا تو اللہ تعالیٰ تیری نگاہ کرے گا وہ من ہمارا جو گا جو چھوڑ دیتا ہے اللہ تعالیٰ جا کر کا برباد جو چھوڑتا ہے وہ چھوڑ دیا جاتا ہے جو جیسا کرو گے علا بہت آحوالی پر مایا میں کچھ اپنے حالات بیان کرتا ہوں بیٹے ہو سکتا ہے کم از کم مجھے توفیق دینے والے رب سے تو کچھ مانگ لیں اتنا زیادہ تر انعام میرا میری محنت سے نہیں ہے یا لطیف ہے میں چھ سال کا تھا اس وقت بچوں کے ساتھ تم عقلم قصے کرے اللہ تعالیٰ نے مجھے بچپنے میں ہی عقل دے دی تو حالت نشیات ایسی جو بڑے بزرگوں سے زیادہ ہوتی کی عمر میں مجھے یاد نہیں کہ راستے میں دیکھ بڑھا جب بزرگان میں سے کو کھیل پر وہ بچپنے میں کھیل کی طرف جاتا جانے لگا تو کہیں کتابوں پڑھا کام کے لیے نہیں پیدا کیا تو ان کے مدارس کے اندر شو ہوتے ہیں نا کرکٹ میلے وغیرہ یہ وہ سب آئے باقاعدہ ہوتے ہیں اور وہ فرما رہے ہیں فماد قرآن سبھی فرمایا پیڈیا نہیں فلمی کنجر جہاں نے جی جو دیکھ برا نہ تو ہمیں شیطانی لوگوں کے الٹ چلنے کا حکومت میں دھیان رکھا عمر صاحب ہے کہ خصوصاً یہ جو ہمارے اہل جوار ہیں پڑوسی ہمارے یہ ہسپتال والے ان سے میں گزارش کروں گا کہ آپ جب جمع ہوتے ہیں تو آپ کی کھل کلاٹ جو ہے وہ پورے مدرسے میں کیا کیا کیا کیا کیا کیا بے دوستناؤ بے دوستناؤ خارج ایو مطلب برد برد اتنا ہنسنا کہ منہ تو مو بار, بار لگے لگے ایک ہنس لینا یعنی الفم منہ تو بار تو آپ علیہ وسلم کا زیادہ ہنسنا تبسم یا اتنے تھے تک پہنچ جاتا ہمیشہ مخالفت دست فلم چی ہسنگ شیشانیا بل دسیا گیا شیسان کر خدا ہمیں ان کے الٹ چلنے ہمیں قبضہ کرنا چاہیے تم میں اور سارے اس وقت بیٹھے ہوئے اپنی تربیت اور اپنی اصلاح اصلاحی میں آپ کے ساتھ شامل ہوں اور ان برائیوں کے اندر آپ سے پیش میں حقیقت یہ ہے میں آپ سے آگے ہوں لیکن اس بیان سے یہ فائدہ ہے کہ قرآن پاک میں اللہ قول قول قول کا یصلح کو معامل بات سیدھی دی دی کرو دے اللہ تمہارے عمل کو سیدھا کر دے گا تو میں سیدھی بات کرنے کی کوشش کرتا ہوں ہو سکتا اللہ تعالیٰ کبھی عمل سیدھا کر دے اس وجہ سے کہہ رہا تو تو یہ ضروری باتیں ہیں تمہارے لیے یہ نہیں ہیں ہمارے لیے بولو اچھا ویسے یار عمل کم فقیر تو پیچھے پاس آتا ہے میں حضرت صاحب کی بلا نو اخبار آتی سنا اللہ الشیطان سربی شاہ حضرت صاحب چھوٹے اس تو میں آج تک نہیں الجامع فرماتے میں سات سال صحر جہاں باڑا ہوتا ہے مدرسے کا وسیع میدان آتا ہے اس کے اندر یا رحمت الجامع بھی کیسے ہوتے مقدار کے لیے میرے خیال میں رونا ہی بولا آتا یار فرمایا away, جب وہ میدان میں ادھر ادھر میں آتا اور میدان کے اندر علماء اس وقت مدرسوں کے کھلے میدان ہوتے تھے اب تو جگہ ہی جگہوں کو جی سکولوں کے لیے اور چکلوں کے لیے ملتی ہے قوم جو چکلے تو اس وقت بڑے بڑے برس میدان ہوتے تھے مدارس دارے تو اس کے اندر پھر حلقے لگے ہوتے تھے سمجھ نہیں آ رہے اچھا یا مدرسے سے مزاق بیٹھا ہوتا ہلکا لگا کر میں اس میں نہ جاتا سات سال کی عمر پر بل اتنو بول سام کوئی میں محدث کا حلقہ لگا ہوا دیکھتا تلاش کرتا تاکہ اس میں بیٹھوں پھر وہ اپنی لمبی لمبی حدیثیں اور قصے سناتے محدثین اور میں وہاں سے محفوظ کر لیتا البیت فاق جی اور وہ گھر میں واپس جاتا تو پھر لکھ لیتا سات سال کی عمر میں کن کے ساتھ بیٹھتا محدسی حلقے لگے ہوتے تھے وہ آدھی سے جا کر یاد کرتا واپا کر لکھ اپنے شیف کا ذکر کر رہے ہیں کون؟ محدث رہی رات محمد بن ناصر السلامی سمجھ نہیں آ رہی محدث ابن مقبولہ کے شکیدوں میں سے اور والے ابن تو فرمایا آگے فرماتے ہیں ہاں انہوں نے فرمایا وہ مجھے ساتھ دے جاتے ہیں اور حادی سے مخبارک محدسی سے مجھے سنواتے ہیں مار حدیث نقل جو پائی تو فرمایا دریائے بچے جاتے نہ آنے کے لیے وہ یہ پر سے تفراج سهر سهر تفريكنا کیا کرنا سهر نن يتفرج بعد بعد العصر يتفرج بعد صلاه العصر, العصر ولقد كان الصياد ينزلون دجله يتفرجون على اس آخر جز آن کو لیکن فرمایا حدیث کی کتاب جو کہتے ہیں محتین کے اندر کسی خاص موضوع پر جمع کی ہوئی احادیث کی کتاب جی جوز خراج خراج بخاری بخاری کی میں جز الفراد بخاری ہمارے پاس کافی ہوئے ہیں تو وہ میرے ساتھ ہوتی ہے وہ بچپنے سے لگے ہوئے ہیں اور ہم آخر میں وقت لمبا کر رہے ہیں سمجھ نہیں آ رہا مجھے یہ طریقہ پسند نہیں ہے انسان پڑھے تو اسی وقت پہ اپنی کوشش کرے سبق کو یاد یاد انتہائی میرے خیال میں ناکامی اور رسوائی اور کدلان کی دلیل ہے بندہ کہ میں بس اب سمجھ لیا میں کہتا ہوں میں پڑھانے والا ہوں سمجھ کر پڑھاتا ہوں جب کتاب اٹھاتا ہوں چند چند کے بعد وہ یاد ہوتا ہے ایسے لگتا ہے جیسے پڑھائی نہیں تو طالب علم کے لیے یہ کیسے یاد رہیں گا باتیں بھئی اگر وہ اسی طرح رکھ رکھے خیر فرماتے ہیں وہ آپ میں کونے میں بیٹھ جاتا اور علم مشہور ہو جاتا فرمایا پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے مجھ پر زہد جب حدیث علم وغیرہ حاصل کر رہا تھا تو اللہ تعالیٰ نے زہد کا الہام کر دیا کیا میں جو دنیا کی طلب چھوڑ ختم تھا دل سے نکال نکالتا یہ زہد ہے زہد کا کیا مطلب ہے اس کو دل سے دنیا کو دل سے نکال دینا اس کی اس کے ہونے نہ ہونے کو برابر رکھ دینا بس یہ سمجھو نہیں اس وقت زاہد کیا بن جاتا من ملندا حضرت یوسف علیہ السلام کو جب قافلے والوں نے اٹھایا تو وہ سارے زاہد بن گئے اس کے اندر کیا مطلب ان کی کوئی رگوت نہیں تھی جو کہ آئے پرواہ نہیں کی تھی ٹک وہ ہے نہیں کچھ یہی جب ذہن دن دنیا کے لیے بنتا ہے دنیا کا ظاہر سمجھ آ دنیا کا فرمایا روزے رکھنا شروع کر دیے سرتر سارا تو سر تھا نا مسلسل روزے رکھ رہے تکلو کھانا خلیل کرنے کے اندر مشغول ہو گیا وہاں پالا بدلا وہ رشتے دار میری بات آتا خیر وہ احباب احباب جہاں جہاں جو ہے وہ مجھے پسند ہو گیا وہ لوگ اپنا پیپر جو ہوا ليس في كل فن قرارات منه بل كنت اصول فقه والوعظ والحديث واتبعت هذا ثم قرات اللغه ولم اترك احد من منقد الزوا وع ولا عربيا يكمل الله احضر وتقي الفضائل جو بي ملته او شو فضيله ما يسهل कर लेता فكنت اذا اورد لي امران اقدم في اغلب الاحوال حق الحق فاحسن احسن التدبير والترتيب دو باتیں سامنے آتی جس کا حق ہوتا مقدم کرنے کا مقدم کرتا ہے اس طرح تدبیر و حکمت کے ساتھ چلتا رہا بیٹے کمرے کی چودہ نقطہ کھول کے بیٹھنے پہلی کتابیں وہ اجرانی یار اس کی شرح تم کیوں کرو تو نے علامہ حلاصل حلاصل لی, حلاصل لی فرمایا جو زیادہ میرے اللہ تعالیٰ آل وہی اللہ تعالیٰ وہی بات مجھے الحم فرما دیتا اور اسی پر مجھے چلاتا اور آج دشمنوں کو ہاتھوں کو اور بکاروں کو مجھ سے دور رکھتا اسباب العلم، علم کے تمام اسباب اللہ تعالیٰ میرے لیے مہیا کر دی اس نے اور اس نے قسم میرے لیے وہاں سے بھیج دیا جہاں میرا گمان نہیں ہوتا تھا فام کی دولت عطا فرما دی بات کو جلدی حفظ کرنے کی دولت عطا فرما دی چودہ تے تشریف کے عمدہ کتاب لکھنے کی توفیق مجھے دے دی وہ اللہ دنیا کوئی دنیا کی شہ مجھے روکنے والی نہ ہوتی بس بل ساخائی رکاوٹ ڈالنے والی کوئی چیز میرے سامنے نہ آئی بل مقدار ساخے والا جاننا گزارے گزارے کی چیز ہوتی تھی وہ مجھے حاصل اچھا آپ جہاں پر یا کمال ہے ایک بات انہوں نے لکھی ہے سونے کے پانی کے ساتھ لکھنے والی آئی سے سونے کے پانی کے ساتھ ویسے تو ہر بات ہے فرمایا لوگوں کے دلوں کے اندر میری قبولیت پیدا کر دیا ہوتا کلام میری کلام کی کے دلوں کے اندر اہمیت پیدا ہو گئی صحت ہی جب میں بات کرتا تو لوگ شک نہ کرتے کہ یہ صحیح ہے یا غلط ہے کیوں اس وجہ سے کہتے بہت سے میں جوزی کے منہ سے نکلی ہوئی بات صحیح ہوگی سمجھ آئی نا کیوں تو پتا ہوتا ہے نا لوگوں کو یار پتا تھا کہ بات پر پیسہ ہے کرتا ہے فقت اسلم فرمایا دو سو تقریباً دو سو کے لگ بھگ کافروں نے میرے ہاتھ پہ اسلام قبول کیا ہے میرے ہاتھ پہ وقیل من فی مجالس اکثر میں الف فرمایا مجھے لوگ بتاتے ہیں کہ تیری تکریروں کو سن کر ایک لاکھ سے زیادہ لوگ توبہ کر چکے ہیں اور الحمدللہ یہ جی ناچیز کو بھی شرف حاصل ہے کہ ناچیز کی خطابات کو سننے والے بھی لاکھوں لوگ توبہ کر چکے ہیں اور میں کہہ سکتا ہوں کہ کئی منتین مسلمان ہو چکے ہیں زندہ مثال آپ کے سامنے ہے وہ خانوال والے ساجد صاحب وہ آخری پرویزی بن گئے تھے پرویزیت سے توبہ کی ہاں بنے پر لیا وقت آختر میرے نا المی ہے الفا ج بیس ہزار سے زیادہ زیادہ کی تو پیچھے جو عورتوں والے بال رکھتے ہیں نوجوان آج کل سے پوری طبقہ بیس ہزار کے ایسے پیچھے بودے بودے بودے ہیں. پیچھے پودے میں کٹے نے اپنے فرماتے بیس ہزار سے پودے کٹے نے کیا مطلب توبہ کرا کے ہے سرمج لگی مایا میں گنے نہیں جانے کا میں شمار کر لگا سال لیکن اپنے دلیل اللہ تعالیٰ نے رز اپنے میری عزت بچا والا فکر بولیا فکر بولیا کما لا لا لاگ ویسے سونا ہے بول دے نہیں فکر دا مطلب واقع مہارا پھر مادہ فی الوقت ساتھ جب تک گنجائش ہے اپنی ٹہنی نو پانی دے لے سمجھ لگی جنا چیر ترکھ جائے جن مرضی جائے کیا مطلب اپنی نو امری دن رکھ جی اس ٹل جی اسکر وا سالا فیسال فضیلت, فضیلت ہر فضیلت جمع کر دی پسند کرتے سونا لافا ہاں ایک فضیلت بھی اگر اونا رہ جانتی سی ایک کوئی چن شانا رونا حدرت حدرت ردم فرمانس مریض سی آپ اللہ کا درویش بہادر د اندر کول <سؤال> گئے بیمار پیا اس روے پیا اپنے پیروں ویخ ویخ کے رو رہا اسی پیروں ویخ ویخ کے رو رہا اسی اصان آخیا مالا تب کی حدرات ادھر پیروں سے ادھر رونا ہے کی وجہ ہے آپ نے مغمر راتی پر میں اس واسطے پیاروں رستے کدی گار ہوئے مٹی لگا جی کاش کے میرا یہ کام بھی پورا ہو جاتا کہ میں جہاد کر جی اللہ کے رستے کے اندر جہاد کر رستے کے اندر میں کسی جگہ سے سفر کرتا تو اس کی وجہ پیر لگ پیران مٹی لگتی خزیلت رہ گئی تاں کر کے میں بیماری کا حال ہے وہ بیماروں رو بیماری رو نہیں رو رہے وہ جیڑی فضیلت ہاتھوں کس گئی جی شان ہاتوں رہ گئی جیڑی خیر ہاتھوں رہ گئی انہوں رو رہے رہ سن まあ رکھنا سی رکھ نہیں سکیا رات نہیں سکیا اللہ کی عبادت والی تب سو تو ول <سؤال> کلان پا رن تو شہ پترا جو من کی مت سیزان تنفارے گا پتر دن جہ دن ساطا بنا سا ملتی نی سا تاہ ملتے نہیں ہر ساخ ہر سات کا خزانہ مت والے دن خزانہ فارغ پا نہ اپنے ساہ اپنے ساواں خزانے دن سندوکج محب کر لے کے امت والے دن ہر ہر سا کھول کے تیرے سامنے جدو آئے تو تیروں ندامت نہ اٹھا پوے کلرا جنگ لیا وہی بات آ وہ وہی بات آ نے حضرت سورج نکلا سورج نکلا میں پھر گل مطلب حضرت بن قیس بہت بڑے درویش اللہ لگی فکیری لال کون فرمایا وقت رک نہیں سکتا میں فضو لیا مسروف نہیں ہو سکتا پکا دن پکا لا ماتو منہ فیلا مالا کر شمشا ایک قوم ماروی بیٹھی فرمایا نہیں پہلے اور سورج سورج والا فرشتا مجبور کر کے کچی لیتا ہے کی مطلب واقع کوئی دھیان نہیں حدیث بات لے فندال فرمایا کو, والے شخص کو دیکھ اس سے کتنی نقلیں ضائع کیوں پیچھے حدیث بات آتی ہے حدیث میں آتا ہے سبھی اور معافی مانگتا ہوں اللہ سے چھوڑ کر آگے چلا گیا اور مایا جی اس کو آتا ہے اور فرائض کام پورے کرنے دلازم دلازم کے بعد یہ بھی ہو جاتے ہیں نفا فر اس کے قبول نہیں ہوتے جو فرائض ہاں ذہن میں رکھنا چاہیے یہ جہل کے بچے کے بچے جو ایسے بیان کر دیتے ہیں بس اتنے بارہ دروجی دو درخت لگ گیا درخت لگ گیا وہ درخت کس کا لگتا ہے جس نے پورے ہر کسی کے نہیں ہے فرمایا اس کے گھر آ جانا رہے تو ایمان دسیا جی وہ بے نمبر ہوئے گا جنہیں لوگ سمجھ ملے بولو نماز اصل ہیں باقی سب تیر سامنے کی ہے دیوار دیوار کی رانگ سیمنٹ پہلا دیوار بنتی لگتا ہے جی دیوار ہو سیمنٹ مسالا تو ہوں کند ہوئے نا کوئی نہ ہو چی جائے کی کرن گیا رنگ نماز کے بعد سارے نسل والے فلان والے لگیجے تو پڑیا ہے سبحان اللہ ہم نے ہی جس نے کہا اس کے لیے تمہیں درخت لگا دیا جاتا ہے کھجور کا درخت لگا دیا جاتا ہے کھجور کا فرمایا فنور فرمایا وقت کو لمحات ضائع کو کرنے والے نے یہ کتنے درخت اپنے ضائع کر لیے اچھا یہ سگولی تب کا جو ہے نا آش دنیا زاہد دلہ <تصفح> کیا ہے ہم کو نکال ہم جنت اور سن درخت لوڑی فلانے افسر دے چھو لگتا ہے روک دے ساری کی دس روپے جوڑ لینا دس ہزار روپے صاحب ادھر سیر کر کے ہار منٹا بچنا دسے فخر لال جی عجیب لانچی ٹولا ہے کہ دنیا کا دنیا میں جب تار آخرت کے بوٹوں کی ایسے حدیث کریں تو یہ شیتانی نسل کیا کہتی ہے ہر شہم مومن مومن زاہد دنیا تالب اللہ امروئے دنیا مومن فرمایا وقت کانا سنوے اور یہ بات بھی زبردست ہے اب جو بیان کر رہا ہوں وقت کان وقت فکان کے یختم القرآن <سؤال> کے کل <سؤال> جو سلون الفاظ امام کے متعلق لکھا فرمایا وہ چوبیس گھنٹے میں تین ختم قرآن کے کرتے تھے اور فرمایا اسلاف میں سے چالیس ایسے ہو گزرے ہیں کہ فجر کی نماز عشاء کے وزو کے ساتھ آداب فرماتے تھے ایک نہیں چالیس یعنی رات کو وزو کیا اور کھڑے ہو گئے پھر سوئے نہیں عشاء کی نماز پڑی جو عبادت کرتے کرتے صبح کی نماز ہر جماعت نماز نماز پڑی اور پڑھ کر جا کر پھر کتنا آرام کیا جو کرنا تھا وہ اس کے مطابق کرتے تھے چالیس سامنے چالی سال وہ سمجھا نہیں تھی کرجرا میرے امام نواز ایشا بجو سویر کی نماز پڑھی ہے بڈی کے سو چڈنا دیکھیے بڑھ چکن گل بڑھی کی چیت سمجھ لگی سمجھ لگی کہ بڑھی دے کول نہیں پی جانا میں کو سمجھ لگی باندر مکا وقانت پیات نا سنا منا حدرت رابیا بتری سرکار رات سوتی نہیں سن پیڈا سا لے سن اپنے آپ رابر سونا ہی اتنے کی راج ساری راج ساری سونے نا حضرت رابیہ بتری اچھ کتنا کا بھی بندہ رابیا بتایا گیا کتنا گولر دیا گشتی رات گزار چڑتی ہے رات رابیا بھی بزار چھٹتے سوندی نہیں سوند نہیں مالک کی یادر یاد رات گزار چڑیے سوندی سوندی وہ بھی نہیں برخت کے جا فرما لات ساری آد جگہ بزار چننی سویرو کپڑا میں چھاؤں کا بھے کیوں گا کھلوائی پیا الحیات ہمیشہ کی کی زندگی زندگی کا خیر بیان سبول فرمایا یہ ہمیشہ انما ہے برباد قیمت کٹھی کر رہا ہے لینا والے اگلی مشہور لیکر یا فرمے مان جہرا باقی رشتہ دار کم ہالے بھی تین خیر نہیں کرتا بہت سی فرمایا گفلت وفلت بعده بہت سی مقروض جاگ پڑی وہلے پتر سکتا تحدث الشیخ ابو حبیب عن قاضی القضاۃ بالحسن دامغانی قال كنت في شبوۃ متشاغلا بالاقوال غير ان ملتفت الى العلم احضرني ابو فہد الله وقال يا بني لست ابقي لك ابدا لك لسب قال لك عبدا فخذ 20 دينارا خباز خباز خباز اور میں پترا جیزارے کی کلام بسان یہ بات کرتے ہیں میں تو علم محبت محبت محبت میں تیرے اندر دیکھتا ہی نہیں تو اب سے دکان نہ لگوا دو تو فکول تو خود پورے ابو جی انہیں سبق بوڑھا فضاکر علی نے سبق شروع کیا میں اسی دن سے علم کے اندر پھر آگے لکھتا ایک بیدار ہو جائے گا بولا دنیا اس وقت کی بات نہ بالکل سرف سال اس وقت میں دنیا کی کوئی بات نہیں جب صبح کے وقت کی بات ہو رہی اتو لے کے سورج چڑھن تک دنیا کی کوئی گل نہ <سوف> رابطا صرف ربل جاگن لگے اللہ واسطے ساری ساری فن جن جن مینو مارن تو بعد پھر جائے مو نیندر جیڑی ہو پھر مالک نے زندگی دتی نوی تعریف کر شکر پڑھا کرے پنجابی بولی رکھنا رب جاند ہے الحمد للہ جسل دعا دعا منگ کے اللہ اللہ تعالی درد خوف ہونا چاہیے و جلال در ہونا چاہیے اس حال مسجد <سؤال> لم ولا ولا ولا لا رنو بھی اسک اس حق کے وسیع جاگن والیا اپنے سے بنایا جاگو جاگی بہت شب نے لیا مطلب نزدیک صحیح ہے وعدہ میں آ کر کے کپور نہ دکھاوے آ رہا اگ تو پنا دینی میرے گناہ بخش دینی تیر کو شرا گنا بخش مساخ کر پڑھا سب آشر ہند کر دس بارہ تخویل پڑھ لگی قبول کر اگر لیا کم کرتا رہو یہ ترتی کرتا ہے یہ نہیں کہوٹا بکلوٹا بکلوٹا کیا دوران دوران دوران سمت کو تھ نواس تو فارغ ہو سارے چل جاوے جڑے علم ممکن ہے نا قسم کو اہم محا تفسیر القران قران سے اللہ ت纳 پڑھ لینا پڑھ لینا پڑھ لینا پھر دوسرے پر تفسیر تفسیر فائدہ استر وشک الا وقت ذو مسرو رکا مر مر مرکا رکاطا رکاتا اپنے کوئی پوری ہمیشہ مطالعہ مطالج <سؤال> مسالج نا وقت اثر لکھا لکھانا پڑھا پھر اثر تو بعد مگر سبقہ نہیں سبقہ مگر دن بازا جب سو لگے سو لگتے ہاتھ مبارک رکھتے سن آدھے سن اللہ روزانہ سمدا میرے سونے یو متما ہو آپ کو سے سکھ ساڈا سباڈا سباڈا ہیں ملا پیر دعا اج دی, اللہم دی اللہم اللہم. لا تقنا اللهم لا تقنا عذاب يا اللهم ان جا عذاب وعذاب يوم تلقى اے اللہ جدوں تو بندے کٹھے کر کے عذاب ذہن لگیں گے میں سیرے اوز عذاب سے در آب مولوین دیں دعائیں آج دب اللہ بیرین دعا کر دی لا خواف و عذابت یو ماتج ماہو سونے نبیریں دعا کیسی یاروتے یار میں عاد کتاباس مینوسا کوشش کروا نوافل جاری کریے کریے نہیں تو کام خراب نہیں جمل فرمایا مایا مایا لنہائی تنہائی تنہائی تنہائی سنگیاں تو ساری خیریاد تنہائی مانند نے حلاکم تیرے ہم کتابیں ہونی چاہیے تیرے ہم کتابیں ہونی کتابیں ہونی ون نظر فی سیر السلف اسلاف دیاں سیرت سامنے لیکن کامل شہر شہر تعلیم و تربیت ترمو پاوے, پاوے, پاوے, پاوے, پاوے, پاوے, پاو پاوے بچا وقت جہاں یہ نہیںدرو تربیت دے رہے امام گزالی بزرگوں کی رام تاپے بزرگوں کی سیرت کتابیں پڑھو نہ انسان کے رو اثرات بڑے اچھے انسان پیچھے آپ نصیحت اگ کر رہے ہیں سورت ان فرمایا گئی علماء ہر سات برادری کا ذکر نہیں پر اس فکیر کا ذکر ضرور ہے حضرت عطا بن قدرت روا شاندم اگوانی کو بھی تسلیم کیا عبدل بلک وقت خلیفے سن اپنے اپنے موسروں لے کے آئے سویا سالو منا سکے حج دسائل پوچھنا شروع کر دیتے حد شکل والے مسل دستے شکل ہوئے گھوڑا گھوڑا لکھا نہیں بجانا نفر کر کے موٹے کے بیٹا کیوں آج شکل خلیفا مقدم خلیفا بگدو ویخنا چاہ رہے جڑا آلمل کسی منہ ویخنا نہیں ہو سکتا کہ جو پیدا کر دیکھو نہیں کرتا منہ دیکھنے کی کوشش کرتا ہے وہ منہ بادشاہ مرد خدا مرد بادشاہ مسلمان جڑے بادشاہ لوگ سن بھی بھی توجہ اللہ بادشاہ اللہ جناب مولا کرم کرتا ہے اپنی سفت ہے اپنی سارا آخر پکا رسوا تولا ਫਮਿਆ ਯਾ ਅਲਾਕੇ ਸੁਲੈਮਾਨ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਚਨੋ ਕੋਏ ਇਲਮ ਦੀ ਤਲਾਬ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਕਰਿਆ ਜੇ ਫਮਾਨ ਸ਼ਾਹੂਨਾ ਰਬੈ ਨਜਦਾਇ اتا نے یاد نے یاد یہ طلب میں سستی نہ کرے اے دیل ملا تا نے یاد بھی ذکر القران پاک سے ساتھ لگی ہے اللہ رضاب وناجنی ون یل ون یل ذکر وکاں الحسن مولا اای ابنوسیری وہ مقبول و خلق کثیر وانما شرفو بالعلم والتقوا یشرفو حضرت ہسن سر حضرت سیری محمد بن سیری نے حضرت بقبول شامی مشہور نے سارے امام ام سارے غلام پر علم بہی غلام آزاد وعدہ درویشہ کا کتا بنا ابن جوزی خدا دا شیر بنا دا طریقہ امام جوزی نے فصل ڈالی ابھی دنیا لکھتے مرے لکھنا پتا لندر اگریزوں کے کپوریا شان پانی پڑا لے آگ بھی بالی آئی کر لے لے مر آخو مروشا جیجوڑے مذمت کروا بزرگ اس سوٹ اپنا رخ وکڑا پترا اپنا رکھ بھی اس واسطے سر کرم مشارا سٹنا پہ یہ سٹی پچھان کے اگوں بھی چلتے رہی سبت، سبت، سبت، سبت، سبت، سبت، دل بڑے سر کے ہزے اکبر از ہزاراں کا بے دل بے درست بادشاہ متنویت فرما حقیقت کی متنویت فرما مانویت فرما فرمایا دسد قابو ایک دل آپ پہرا دے کا ہزار کابیا غیران کے چکر چریا گلابی ستاں بہت سیٹان لاکھ لکاپ کر مک نی کھاوے گا فکیرو آپ فرما دے تو خودداری دا سبق اتنے شیر مئی پال بھی سر یو کریں ذرا او بیلیہ بیلیہ مالک کلیات میں پڑھا میں پڑھا فرما دے نے وجتا ہے یا قنیہ فی ثینت اور دے قدمت طالب دنیا ولات الذلنا لاهل ا عمرے عمرے جملہ سونے لکھ لو آزادی بےتاج ہادشاہ بننے جملہ دے لکھ لکھ لے عمل کری بےتاج بادشاہ مان قانا ہاں لکھلا و جملہ لکھلا لکھلا لکھلا وقت ککھ دے طالب نہیں تے طالب المحل صرف مولی ناسو لگا ہم اللہ ناسو صاحب چنے صحیح طالب اسا پچھلے طالب المحل یہ پڑھ دیا ہاتھ اچھ کلم دوات اچھ کلم دوات اچھ کلم دوات اچھ یہ پہلے نشانی جدھر سنتے لکھنا من کانا بالکل فرمایا جڑا روٹی گزارا کر کوئی بندہ اپنا غلام نہیں بنا سکتا اے آزاد بنا دس جی اپنے آپ دار بنانا چن اپنا آگاج کروٹی روٹی روٹی من کانا فرمایا جڑا روٹی گزارا کر سک رہے دنیا دوست بغیر پور <تصفح> پ <سلام> لگی لگی نہ اگر زمین چونگ رہ چونگی رہی چونگی رہی صرف کمی کماری نیت رچی طبیعت سڑیا مارتا اقبال سچ گیا محبت محبت اقبال فرما د شہید محبت نہ غازی شہید محبت نقاف نگادی محبت نہ ترکی نہ تازی وہ کچھ اور شہ ہے محبت نہیں ہے وہ کچھ اور شہ ہے محبت نہیں ہے ہے جو غد نوی کو ایا جو غد غد نبی کو یہ جو ہر اگر کار فرما نہیں ہے یہ جو ہر اگر کار فرما نہیں ہے یہ جو ہر اگر کار فرما نہیں ہے تو تمہیں موہ مت مت فقط کی بس قدر بس قدر اور پرمات محتا آدر بندے بڑا چھپی وہ آئی نی مکاری رہ گئے بال آنگری لبا پھر دور کر لو کر جناب جی کریے جی حالات درویشا کی داری منا یہ مشکی ایک بیٹھے سور شائیاں ایک پاسے میں مشکی مشکی میرا فخر بہتر ہے اس گندری سے میرا فخر بہتر ہے اس کندری سے میرا فخر بہتر ہے اس کلک سے کیوں یہ آدم گری ہے وہ آئی سازی یہ آدم گری ہے ٹھیک <سؤال> ہے جاگ جگ جا لال پانی کا گزارا کر لگ بادشاہ بنتا ہے نہیں بن جہرا رب واہتا ادا شریدوں محبوب دی محبت شہید ہو کافر اس واقع نہیں غازی اس واقع نہیں شمار ہوں ایک یہ میدان میں لڑتا نہیں پر دنیا رو پتہ نہیں اندروں اندروں یہ چارا پتا نہیں وہ راہ وارا روزانہ شہید ہو جا محبت, <محبت> نہ کافر نہ گادی محبت, محبت کی رسمیں نہ ترکی نہ لادی مولا شردیا تم غربیہ گربیا نہ بشرکی ہے نہ مگر بھی ہے بدلا مکان جب پیار آتا ہے بندہ بھی لا بگا نی بنتا جب لازمان کے محبت آتی ہے بنگا بھی لازمان بن جاتا ہے اللہ <سؤال> دے فقیر فکیر کی اُن میں دسا سمجھو فرمان محبت کی پیار کی رسم کو کی اقبال کرتا ہے محبت کی رسمیں نہ ترکی نہ تالی وہ چلتا ہے انے دو رسم رواج آئی پرواہ ہوتی نہیں سور نہ کہ نہ چلوال کرے وہ محبت نہ سمجھیں بگاڑ دی بابو کچھ <سلام> نہیں ہے کیا مطلب محمود بادشاہ ہوئے عیاض غلام فرد جو ایک بار کہتے ہیں مرادی مانا لے کے نکل گیا ہے کی مطلب آ کے ہوئے ہوئے ہاکم Oh, oh, oh, oh, فرمایا ہوئے وہ سیکھے یاد آئے کیا مطلب غلامی بلانی جی خوش رہے پسند کرے فرمایا سمجھ لائے یہ محبت نہیں کوئی ہے بغیر ہوتی محبت نہیں وہ کچھ ہے محبت نہیں جو نوی لگو آیا یہ چوہل اگر کار فرما نہیں ہے محبت والا جوہر نہیں ڈر نہیں ڈر نہیں اگر یہ جوہل اگر کار فرما شادی پرماندہ چلے دولت نہیں محبت سے آزادی والی دولت نہیں اور جنو بڑ جن کی حکمت بڑھ لے مکاری شہری شیشہ بازی مکاری ہے یہ حقیقت اس لیے بن رہی اس لیے محبت آزادی فکاری دولت یہ جو ہر اگر کار فرما نہیں مدارے بنا کے بیٹھے بادشاہ کے ٹو تو گلام پور محتاج میار کر لکھ دنان دین میں قبول کر لا کیوں کے مجھے داڑی بنا پی سورا لا لڑکا سلطان <madas avez> <_n> <running> نمروپے محبت ہے آزادیوں میں نیازی محبت ہے آزاد کہتے محبت ہے آزادیوں میں محبت ہے آزاد محبت والا گنام رہ سکتا محبت والا اپنے یار تو سوا کسے دا محتاج اپنے یار کسی کا مرحو آخر میرا کس کن کتنے بندار بہتر ہے کندری سے گری ہے وائی نسا دی آدم گری ہے وائی نسا دی آدم گری ہے آئی نما ہے شیر وہ شیر پورا میں راگ مال ہے لیکن بچا سکتا ہے رومال میرا ek e e e e ya ya So what's مجھے جانا موٹر موٹر کے سنگڑا میرا میرا ایک نوجوان اقبال کا پیغام ایک نوجوان نوجوان کے نام کی نماز ہم حقیقی تصویر جس کو لوگ آؤ بڑ گاؤں لے کے کے جم لے کے جم لے نہیں تیرا نہیںلتا شاہی ہے بسرا بہاروانو لگ تو شادی شادی شرم کرو گا نہیں رکھ بن کیا یاد آپی بسر کر مطلب یہ مولیاں امام مالک نے اگو ایک بڑی گلام کبال لیکن <ANA> yeah! <t proposals salud> میں آ <ísær> زمانے ری گل کریوارا کمال مشکیم جہ بند ہے انہیں پرمایا پنڈا اس تک نام دنیا پڑ <سؤال> پنڈ <سؤال> <سؤال> بڑا مالدار سوکھا سالو ما مریدار مال چھٹ گیا کانا بو کر باپ بچا بالا بچارا بال بجوی شا تیر پیو نے بال گھومنے بعد شوائے تو کری ویخیا کان جس کنوا تیرا پیپنے سارے ملے سارے <سلام> خرید کر لیے تلب لے تلب سارا کرتا رہا بھی تلب دنیا کر کا کا, کا مگر دنیا کے پچھے پترا دلیل نہیں ہوا بلاجلان شہر پھر وڈیری جڑے شہر وڈیری نے نہیں دیکنگا جا تو ڈرتا ہے مصیبت تو نکل دا نہیں فلی لگ دکھا ایسے کم کے درباؤ جا دی تکلیف دے منگا اللہ کرتا ہے سونے فرمایا جب حضرت عداد جہ رہے ہیں آپ فرماتے لمبی موجود اپنا محاوری جبھی بولی ہوگی ہر یار مشکل آئے گی دشمن آئے گا گھر بند آتا ہے جی میرے جان ہے دشمن کو جد یار پتا ایک دوسرے واسطے مخلے سے نے قربانی دا جذبہ ہیں کوئی بولے یار گل سنو میم کرئی بار جیسے بنواس مارن لگ اے آنے سانگ اچھا یہ اپنے ماں پیو واسطے کوئی اپنے جانا جو مرضی پہلا لگتا ہے رب نہ مارو گال <سؤال> کٹ جو سونے نبیاں میں اپنے واسطے چوپ روا گا رب واسطے کدو بھی آ جا خبردار جو رب ہوا جی بادشاہ وہ مڑ کیوں ماڑا ہوا کچھ نہیں سنتا ہوں تو میرے نو کرتا کر پتر نہیں پچھے ساری دنیا کی دس رب جتوں بھی آگا لرویش دل ٹائم میںالی پالی پالتا تھا لگی نہیں ہو جب چر لڑکا پیڑا بھی کرتا ہوں اسدیش تو مطلب سمجھ آئی میں جرضی کو بیان کرے ناجا نہیں صرف جیڑا بڑے لوگوں کے دلیا با نہیں سکتا جنہیں لفظوں سوکھے لفظ ہر کسی میرے سونے ہو کی مطلب ہر وی ہر تھان پھر کوئی تھانے گی تو نہ کر دیا کر دیا ہدیش باپرجا پوتر حدیث کمپیوٹر جی میری جی سر جی تلخیسار کر کے علی رہے ہیں مادشاہ بڑھے آپ سوران لیکن ذرا لکھن کی وجہ بھی دس رہا کہ اس کو فضائل اعمال کا بیان کر دے یہ نہیں کہتے کہ عمل کرو۔ جیسے فضائل لو علم میں فضائل بیان کر کے یہ قسم کے علم کیڑا ہے۔ اہل استغفار کا فرق ہے تو یہ شامل کیوں کر رہا ہے؟ آل العلماء بارہ مطلب جب سکولی کہیں گے تو کہیں گے یہ جتنے ہیں نبیوں کے بارے میں۔ پروفیسر صاحب کا یہ سب نبی جدو شخصی پی سندین سن یاد لاجیہ پتھر ہٹا تھی پتھر ہٹ ہٹ گیا دوسرے آخر یاد لگ رہی میں یاد اپنا چاچے گسمانا پساوی اگلے سمجھ بھی اسلام لکھنا یہ دسنا ہے پہلے میں پلایا والدہ چھتی کرنا دے دین جائے بند یاد ہی رائے تو چوک لا نہیں میری چھن چھوپر سارا جان ہے ایک کمیڑا کر آپ کے سو کتاب چار دس داری خلاف منگل وغیرہ کتاب یادانی تعمت علم ہے عبادت بھی کر کے علم عبادت لکھ اپنا حساب کر اپنا حساب کر کدم چکد اپنا حساب کر بھائی تیرا کماسو لڑ تینوں پوچھا جانے جنا بند باندھ اگلے اون کیونکہ لوگ زیادہ گلانے ہے بڑا سن یہ لکھن والا شعر ہے وا علا قدر ارتفاع بالعلم ينتفع السامع ومتا لم يعمل الواعظ بعلمه زلت موعذته فرمایا کہ واعظ عمل نہ کرے اودی نصیحت دلوں کو تلک جاتی کی ہو جاتی ہے تلک لگ کمایزل الماء جنا مطالعہ کرے گا سیرت آپ کل گے تو موڈا ڈیگڑا آپ نے اپنی کتاب میں دل دل دوسرے کا نام یہ ہے آپ فرمانے کا تا پاؤ باہتا سوا تسلح عمرہ دین اکھو دیو تیرے دین دینیاں دے کام سے دے ہو جانگے میں یہ جب آدھ بچ کٹھے دوسرا فرمایہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ کتاب دے ہو جی سید و حفظ کارلہ امیہ جنرہ تنازلہ امیہ جنرہ بہت ساری آدی سو تلے ایک کتاب حدیث وہ فرمایا اندر جو مزور <تصفح> <تصفح> <تصفح> لا سم لالا لالا مطلب دنیا رہے لیکن شدت نہ بازارا چل <سؤال> بازاری شور پانا پھر شور والا ابو پکر واہ لا لکھا نا وے <misterisation> پوتر تھا چنگے چنگے اولا چنگے گندے حق بڑھتا سی ہوئے سید وڈر گنگا حق بنتا ہے وہ بھی سونا حدیث کتاب کتاب سے سے ابن ایک پاک اللہ اللہ بھی صاحب پچھا اے اے حدیث پاک پارک ہدیش پڑی سی زندگی سونا دس مشکلاتی مبارک موجود نے سونے نبی اللہ ارشاد فرمایا سی حجت سوا لاکھ کرام کی تعداد میں جملے سر لا چاہتا بلکہ ایک جملہ سونے پڑیا رہا ستوے دا ذکر ابن ماجا شریف پورے با گیا اس میں زیادہ کہ کفیر ہو دوسرے نبیا دیا امتانا تھوڑی پر اگلی گل سونے فرمایا مجبور جی پیو کہ پتر میرا منہ کالا نہ کرے پٹھے کام کریں گے میرا منہ کالا کرے تیری مہربانی فلا تو ہوں کی مطلب کہ میں فخر کرنا جو میری امت چوکی چوکھے کھڑے ہوئے آپ اللہ روزانہ آمال ہوں پیش آپ کے ابھی روزانہ کیتیاں پیش ہوتی ہیں پھر آپ اللہ تعالیٰ بڑی اوفک پریشانی ہوتی ہے عمل آیا کرتی کی کھلایا جی تو یہ دکھ سرکار ہوئی واسطے سونے جی کام کرنا نہ بعد بیان کرو این اکا سرو اکا سرو ملو بارہ تو کم لا لکھا پہلو کھڑا سرو کے کمل ا ماما تمتا کسرت فخر کراگا ہے جی فلا تو فلا تو سب, سب وجہ اگلے no دن <subtitles> منڈی اندر مول بھی آیا تو آگے بیان کیا تسلیم کا دور سے دسائی گئی وہ ڈنڈی مارتا ماں دی خدمت کرتا موسا جنت نشین بنا دے دعا ڈنڈی مارتا اس منڈی چلا کو منڈی چیز گا وہ کٹ ڈولتا تو آگے حضرت موسا اسلام کا ہم نشین بن گیا کی جناب تھی ایویں ڈاکٹری چیز بنا دو ڈاکٹری چھوٹ تو میرے دل آخر میں مجما ہوں لتایا کتاب ہی تو مجموعہ لتایا کتاب نہیں تو حدیث کتاب نہیں تو ملا کاروبارہ بارہ کرتا رہی کوئی گل نہیں مولوی لڑی جا ح شام پت تھوڑا جگوش چڑیا چھوڑے چلا گیا جان لگتا ہے یار مہمان نال چوری چوڑی بنا کے ایک جو ماں چلے لیا رکھی تو جی کبوتر چمسی نہ پایا حضرت بیوی کی پیمایا گیا شت ماںجا سمجھ کا پتھر ایک روایت ایک روایت بگاڑ دے ٹھیک ہے آج میں مکرر سولان سے سوال ایک دے بڑھا لئی دیں دوسرا ایک بگاڑ لئی دیں آپ پھر ایتر کو پچران لال آگے لکھتے لکھتے لائے جائے سمجھ لگے گل اس واضح وہ انہی گل گل یہ میں کیوں سنائیسے یہ گل گل سنائیسے ہاں ہاں بنتا ہے جیڈے مار پا سی وہ سارے گلاب نالا پاور ڈنڈے مار ڈنڈے مار جا بیٹھے گا مہربانی ہاشیار آئی تو بعد لیا ہاشیار جو تم کرتے دے وہ جو سنتے جی وہ بند روکے پتہ نہیں گیل ہے کہ گلا کے جائے جی کر دن آگے منہ و میں <میترکن> <zans> <بیترکن> <objectives> <took> <took> جیسے بڑی کمرے میں سونی دوستی بیان کر بیٹھا جاقی لیکن بیانچ میں بڑا دمانداری کا ور سچ کے کوئی دل دل زندگی بدل دے یار دل دل بدلتا پیار کریے